إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جمعه سعر وقال مجاهد الغرور الشيطان قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيا عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاد بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المطاعد فتوضأ فاحسن البضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بهو في هذا المجلس فأحسن البضوء ثم قال من توضأ مثل هذا البضوء ثم أتى المسجد فركع كعتين ثم جلس وفر له ما تقدم من قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتغوا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 یا نت ولان مسم یابی خالق و بس ماریم کثیر ان الله كان عليهم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله يجعله فوزا فاز فاز عظيما اللهم صل على محمدٍ وعلى اله محمد كما صليت على ابراهيم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 وحد العقدة من لساني يفقه قولي وما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن بعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فتحدوز بہون کتاب الرق اور یہ اس کا آٹھواں باب شروع ہوتا ہے یہ باب قرآن حکیم کی دو آیات پر قائم ہے ان آیات میں اللہ رب العزت تمام لوگوں سے مخاطب ہے یا ایو الناس تمام لوگوں سے اللہ تعالی مخاطب ہے اور انہوں ایک خبر دے رہا ہے بڑی اہم خبر کہ ان واحد اللہ حق اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے حق ہیں یہ واحد اللہ میں عموم ہے کیونکہ واحد کا سیغہ مضاف ہے تمام وعد اللہ تعالیٰ کے حق ہیں تمہاری موت کا آنا قبر میں جانا قبر میں فرشتوں کا سوال کرنا پھر قبر کا فتنہ قبر کا عذاب قبر کی نحمتیں پھر نفقے سور پھر قیامت کا قائم ہونا پھر حساب و کتاب پھر مرحلہ میزان پلے سرات جنت اور جہنم سب حق کا اور اثار واعد حق ہیں جب حق ہیں تو ان کو حق جانتے ہوئے ان مراحل میں کامیابی پانے کے لیے تیاری کرو اس تیاری میں بہت سی رکاوٹیں آئیں گی ان میں سے ایک رکاوٹ آگے ذکر ہوئی ہے کہ فلاں تغرن الحیات الدنیا دنیا کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے, دے یہ دنیا کی زیب و زینت رنگینیاں اور یہ دنیا کے فتنے دنیا کی کشش یہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے اور ولا غرن کو بل الغرور اور تمہیں الغرور بھی دھوکہ نہ دے دے الغرور سے مراد شیطان جیسا کہ آگے امام مجاہد کا قول امام بخاری نے پیش کیا الغرور و اشیفان یہ غین کی زبر کے ساتھ ہے اگر غین کی پیش کے ساتھ و غرور تو اس سے مراد دھوکہ اور غین کی زبر کے ساتھ الغرور اس کا معنی دھوکہ دینے والا اور سب سے بڑا دھوکہ دینے والا شیفان تو اللہ رب العزت نے اپنے تمام وعدوں کے حق ہونے کی خبر دی گویا ان کی تیاری کرو اور ساتھ ساتھ دو رکاوٹوں کا ذکر کیا کہ دو چیزیں تمہارے لیے اس تیاری کے راستے میں دھوکے کا باعث ہو سکتی ایک دنیا کی کشش ہے دنیا کی زینت ہے دنیا کی سجاوٹیں ہیں یہ شیطان کی طرف سے وہ تزئین ہے دنیا کو انتہائی سجا سجا کر پیش کرتا ہے اور بڑی اس میں کشش پیدا کرتا ہے مگر انجام بہت ہی کڑوا ہے جیسے کہ حدیث میں یہ بات موجود ہے چلو رب العزت نے جبریل امین کو جہنم کا راستہ دکھایا جو کہ بہت ہی سجا ہوا خوبصورت چمکدار اور جبریل امین سے پوچھا کہ اس گھر کی مجھے رپورٹ دو عرض کیا کہ یہ اللہ بڑا خوبصورت یہ راستہ ہے خوبصورت ٹھکانہ معلوم ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کو آباد کرے گی آ کر اس کی کشش اور خوبصورتی کی اسیر ہو جائے گی یقیناً یہ دنیا کا ایک ٹھکانہ ہوگا بہت ہی عمدہ پھر اندرم العزت نے جہنم دکھائی جو اس راستے کا انجام ہے تو جیل امین نے پھر وہ ہولناک عذاب دیکھا وہ دہشت دیکھی اور وہ کرب دیکھا عذاب علیم اور عذاب شدید تو عرض کیا کہ الہ العالمین بھلا اس گھر میں کون آ کر رہے گا تو راستہ بہت ہی خوبصورت ہے مولما سادی کے ساتھ مگر انجام بہت ہی کڑوا ہے ایک عزیز میں ارشاد گرامی کہ حفت نار و جہنم کو ڈھانپا گیا ہے کے ساتھ ان سجاوٹوں کے ساتھ اور حفت لی جنت و بالمقار اور جنت کو ڈھانکا گیا ہے سختیوں اور تکلیفوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کے دھوکے کا ذکر کیا ایک دنیا کی سجاوٹوں کا دھوکہ دوسرا دھوکہ شیطان کی طرف سے یہ دھوکے بہت سی قسموں کے ہو سکتے ہیں تو بعض اوقات وہ شر کو بنیاد بنا کر دھوکا دے گا اور بعض اوقات خیر کو بنیاد بنا کے دھوکا دے گا یہاں جو امام بخاری حدیث لائے ہیں اور جو ترتیب رکھی ہے اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ شہزان جو ہے خیر کو بھی دھوکے میں استعمال کر سکتا ہے اور خیر کے ذریعے بھی دھوکا دے سکتا ہے جو اگلی آئے ہے اس میں اللہ رب العزت نے شیطان کے بارے میں دو خبریں دی ہیں اور ایک حکم دیا ہے خبریں کیا ہیں ان شیطان الکم عدو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے حکم یہ ہے کہ سب طرح سے وہ اسے دشمن بنا کے رکھو اس کی دوستی بہت ہی مہنگی پڑے گی کم از کم یہ سوچ کر دشمن بنا لو کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا یہ بندہ اپنے ماں باپ کے تعلق سے تو ایک غیرت اپنے اندر رکھتا ہے نا کہ یہ وہ لڑین وہ مترود لائن جس نے میرے اماں اور ببا کو جنت سے نکلوایا تو پھر یہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے فت عید اسے دشمن بنا کے رکھو اور آگے بڑی ہولناک خبر ہے کہ ان نما ید حز بہ القون میرا صابیر کہ شیطان کی جو بھی تگو دو ہے آپ کو ورغلانے کی گمراہ کرنے کی اپنی زینتوں کا جال پھینکنے کی تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو جہنم میں جھونک ڈالیں آپ آہل النار میں سے ہو جائیں جہندمیوں میں شامل ہو جائیں یہ اس کی تمام تر کوششوں کا نقطۂ انجام یا نقطۂ انتہا ہے تو پھر یہ دوست ہو سکتا ہے دشمن بنا کے رکھو اس کی دوستی نہ پالو بڑی خطرناک نتائج کا باعث ہوگی تو آگے جو حدیث ہے اس میں اسی شیطان کی ایک عدابت کا پہلو بیان ہوا ہے کہ کس طرح وہ عمور خیر کو بھی دھوکے میں استعمال کر سکتا ہے اور کرتا ہے امام بخاری رحم اللہ چونکہ لغت کے بڑے ایمان تھے تو انہوں نے ایک لفظ کی تشریح سعیر کی یا شعیر کی مین اصحاب شعیر کہتے ہیں کہ سعیر واحد اور اس کی جمع سعر جہنم بھڑکنے والی جس میں چنگاریاں اور شولے بھڑکیں گے اور اس کی جمع ہے سر اور مذاہب کا قول پیش کیا کہ الغرور سے مراد الشیطان کیونکہ سب سے بڑا غرور اور دھوکہ شیطانی کی طرف سے ہے تو آگے ماں بخاری حدیث لائے ہیں یہ ابن ابان جن کا نام حمران تھا جناب عثمان غنی کے یہ غلام تھے یہ کہتے ہیں کہ عصعی تو عثمان ابن عفان میں آیا اپنے آقا کے پاس عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس ان وضو کے پانی کے ساتھ یہ یوں کہہ لو کہ میں سیدنا عثمان غنی کے پاس وضو کا پانی لایا وہ و اجالس عد المقد اور وہ چبوتھرے پر تشریف فرما تھے بیٹھے ہوئے تھے خطوہ تو انہوں نے وضو کیا فن الوضوا اور بڑا خوبصورت وضو کیا بڑا اچھا وضو کیا فم مقالہ پھر فرمایا رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ وفی حاض المجلس میں نے رسود اللہ, اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے وضو کیا اور وہ اسی جگہ تشریف فرماتے جہاں میں بیٹھا ہوں اسی جگہ تشریف فرماتے تھی فرح الوضو اور بڑا خوبصورت وضو آپ نے کیا فم مقالا پھر فرمایا منتوجب مسلا حاضل وضو ہے فم عطل مسجد فرقا رکا سم جلا سا غفر علح ماتقدم امن دم کہ جو مسجد میں آئے یعنی وضو کر کے مسجد میں آئے فرکا رکھا دو رکعات پڑھ لے فما جالا پھر وہیں بیٹھ جائے تو ہو فر الح ماتقدم امین دم تو اس کے پچھلے گنا بخش دیے جائیں گے پچھلے گنا معاف کر دیے جائیں گے یہ حدیث پوری ہو گئی جس میں چند اعمال کا ذکر ہے ایک وضو کرنا اور اچھا وضو کرنا اچھا وضو کیا ہوتا ہے کہ اچھا وضو وہ جس میں دس بار چہرہ دھویا جائے نہیں اچھا وضو وہ ہے جو نبی اسلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو عمل کی اچھائی عمل کا حسن نبیر اسلام کی اتباع میں ہے اور آپ کی مخالفت اختیار کر کے ایک عمل کو آپ سونے کا بنا لیں اور جواہ رات سے مرقہ کر دیں وہ خبیس ہی ہے وہ نافاق ہی ہے کیونکہ وہ بدرت ہے اور بدر شرل امور ہے تو الغرض وضو سنت کے مطابق کر لیں اس میں کوئی بدر شامل نہ ہو جہاں ہم ضرور یہ بات کہیں گے کہ کچھ لوگ گردن کا الگ سے مسا کرتے ہیں جو کہ نبیر اسلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے اور کچھ لوگ سر کا مسا کرنے کے بعد اپنے دونوں بازوؤں پر ہاتھ پھیرتے ہیں جو کہ نبیر اسلام کے طریقے سے ثابت نہیں ہے یہ وہ دو بدرتے ہیں جو وضو میں شامل کر لی گئیں تو ایسے لوگوں کا وضو کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا مانا اس فضیلت کے مستحکم بن ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ فضیلت مقید اچھے وضو کے ساتھ جو سنت کے مطابق ہو اور نبی اسلام کے طریقے کے مطابق ہو تو یہ پہلا عمل مسنون وضو کر لیا فم مسجد پھر مسجد میں آ گیا یہ دوسرا عمل فرقا ارکاطین اور دو رکعات نماز پڑھ لی یہ تیسرا عمل بعض احادیث میں یہاں دو رکعات کی جگہ فر نماز کا ذکر ہے اور غرض وزو کر کے مسجد آ جائے چاہے وہ دو نفل پڑھ لے یہ اگر فرض نماز کا وقت ہے ظہر کا عصر کا مغرب کا تو باجماعت وہ فرض پڑھ لے فما جالا سا چوتھا عمل پھر وہ مسجد میں بیٹھے کچھ ذکر وزگار کرے فوراً بھاگ نہ جائے تو ہوشرارا ہو تقدم من ہی تو اس کے فابقہ گناہ بخشے جائیں گے جو پچھلے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے تو یہ حدیث مکمل ہو گئی کہ غفر تقدم ما میں من ہی پچھلے گناہ بخشے جائیں گے کتنے ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہے کیونکہ نبی السلام نے ایک حدیث میں انہی اعمال کا ذکر کیا اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس نماز سے لے کر پچھلی نماز تک جو گناہ اس سے ہوئے وہ بخشے جائیں گے بس عصر میں اس نے عمل کیا اور اس سے قبل ظہر کی نماز ہے تو عصر سے قبل ظہر کی نماز تک جو اس نے گناہ کیے زہر سے لے کر تک وہ سارے کے سارے بخشے جائیں گے اور اگر ایک انسان اس عمل پر پابندی اختیار کر لے اور دوام اختیار کر لے تو پھر یہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی کہ اس کے عمر بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور بخش دیے جائیں گے یہ حدیث مکمل ہو گئی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اللہ دھوکہ نہ کھا جانا اس حدیث کو ذکر کر کے یہ کیوں فرمایا دھوکہ نہ کھا جانا اور خوشی امام بخاری کا استلال ہے جو قرآن کی آیت پیش کی فلاں غرنقم الحیات الدنیہ ولا غرن کلال غرور کہ دھوکہ نہ کھا جانا نہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ دے نہ شیطان مردود تمہیں دھوکہ دے اور یہاں شیطان اس حدیث کو تمہارے لیے دھوکے کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے حالانکہ نبی السلام کا فرمان ہے مگر تمہیں دھوکا دے سکتا ہے وہ کہ تم اس عزیز کو سن لو اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جاؤ کہ میں یہ چار عمل کر لوں اچھا بضو کر لوں مسجد میں داخل ہو جاؤں دو رقائد پڑھ لوں اور یہ عمل کرتا رہوں تو ساری زندگی گناہ معاف ہو جائیں گے یہ شیطان کا دھوکہ ہو سکتا ہے کیونکہ گناہوں کی بخشش چند شرائط کے ساتھ مقید ہے اور دین کی پوری بات نصوص کو جمع کر کے مکمل ہوتی ہے یہ طریقہ اہل بدعت کا ہے جو نصوص کو جمع نہیں کرتے اور کسی ایک ہی نفق کے درائل پہ اکتفا کر کے اس کے مطابق اپنا مذہب بنا لیتے ہیں حالانکہ جو سلف کا منج وہ یہی ہے کہ تمام مسائل میں جو بھی احادیث وارد ہیں جو بھی نصوص وارد ہیں ان سب کو جمع کرو اور جمع کر کے نتیجہ نکالوجی یہاں بھی بہت سے نصوص ہیں اور گناہوں کی بخشش کے تعلق سے کچھ شرائط ہیں مثلاً ایک عزیس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہنے بطل قبائل کہ جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے معنی یہ گناہوں کی بخشش کب حاصل ہوگی جب آپ کے گناہوں میں کبیرا گناہ نہ ہو کبیرا گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو سے کیا ثابت ہوا اگر کبیرا گناہ ہوئے تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جی اگر کبیرا گناہ ہوئے تو کبیرہ گناہوں کی بخشش ان اعمال کے ذریعے نہیں ہے اس کے لیے توبہ فرض ہے تو اگر کبیرا گنا ہوئے اور آپ نے یہ عمل کیا تو اس عمل کا ثواب آپ کو ملے گا بس گناہوں کی بخش آپ کو حاصل نہیں ہوگی یعنی کبیرہ گناہوں کی تو یہ نقطہ شہزان آپ پر کھل نہیں نہ دے اور آپ کو اس حدیث کے ظاہر پر الجھا دے اور آپ سمجھیں گے کہ یہ عمل ہو رہا ہے تو گناہ بخشے جا رہے ہیں گناہوں کا بخشا جانا مقید ہے اس شرط کے ساتھ ادن بدل کا وائر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اور یہ نماز آپ کی گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگی جب وہ نماز قابل قبول ہو اور آپ کو کیا معلوم آپ کی نماز اند اللہ مقبول ہے یا نہیں اور بالخصوص وہ لوگ جن میں یہ جرت موجود ہے کہ وہ وضو کرتے ہیں تو ان میں کو شامل کر کے اور نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ نبیر اسلام کے طریقے پر نہیں ہوتی بلکہ باپ دادا کا طریقہ یا قوم برادری کا طریقہ بہت سی ملاوٹوں کے ساتھ تو وہ نمازیں مقبول کہاں ہوتی ہیں تو ممکن ہے شیطان اسے ایک دھوکے کا ذریعہ بنا دے کہ ٹھیک ہے تم وضو کر رہے ہو نمازیں پڑھ رہے ہو تمہارے گنا بخشے جا رہے ہیں اور آپ اس پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوں حالانکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ آپ کی نماز نمازیں مقبول نہ ہو بلکہ وہ کئی خرافات کی بنا پر مردود ہو اور آپ سمجھے کہ نمازیں ادا ہو رہی ہیں اور گناہ بخشے جا رہے ہیں اور تیسری بات جو معروف ہے کہ ان اعمال کے نتیجے میں مثلا آپ نے وضو کیا مکمل وضو اچھا وضو نماز پڑھی ان اعمال کے نتیجے میں جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ سغیرہ ہیں تو آپ سمجھیں کہ کبیرہ بھی معاف ہوتے ہوں گے یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے غرور ہو سکتا ہے آپ پر وار ہو سکتا ہے اور آپ اس پر دھوکہ کھا جائیں اور اسی پر اکتفاق کر کے بیٹھ جائیں پھر بعد کو معاملہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو علمی نہ ہو اور آپ کا سزیرہ گنا کبیرہ بن چکا ہو سزیرہ گنا کبیرہ کیسے بنتا ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ سزیرہ گنا بار بار کرنا اس پر اصرار بار بار کرنا تو بار بار کرنے سے اس کا معاملہ موٹا ہو جاتا ہے اس کا معاملہ بڑا ہو جاتا ہے جیسے ان الجبار من حسا پہاڑ کینکروں سے بنتا ہے چھوٹی چھوٹی کینکریاں جمع کرتے جاؤ جمع کرتے جاؤ تو پھر وہ پہاڑ بن جائے گا اس طرح چھوٹے گنا اکٹھے ہوتے جائیں ہوتے جائیں وہ پہاڑ کتنا کھڑے ہو سکتے ہیں تو صغیرہ کبیرہ بن گیا اور ان اعمال سے سغائر معاف ہوتے ہیں کبائر معاف نہیں ہوتے اور بعض اوقات ایک انسان صغیرہ گنا بار بار کرتا ہے اور اس کا معاملہ اس کی آنکھوں میں ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ بار بار کرتا ہے تو اس کی شدت کا اس کو احساس نہیں رہتا اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس گناہ کو حلال سمجھ بیٹھتے بار بار کر رہے اس کی خطورت محسوس نہیں کرتا اور شیطان جو ساتھ ساتھ پھر رہا ہے اس کے اچانک اس گناہ کی خطورت کو ایسا ختم کرتا ہے کہ وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا بلکہ اس کو حلال قرار دے دیتا اور یہ بہت بڑا ایک جرم ہے اس کا اصطلاحی نام ہے استحلال معاشیت اسی گناہ کو حلال سمجھ بیٹھنا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کرنے کے متعدب ہوگا جو کہ صرف کبیرہ گناہ ہی نہیں بلکہ بعض حدود کے مطابق یہ کفر بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کرنا اور اس کے حرام کو حلال سمجھنا پچھلی لات و ترو نہ کھانا یہ فضیلت بہت بڑی ہے لیکن اس فضیلت کو چند امور کے ساتھ مقیب کیا گیا ہے تو یہاں ایک سبق ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے کہ ہر مسئلے کو تمام نصوص کے ساتھ لو نصوص کے ساتھ سمجھو اور نصوص کو جمع کر کے بات کرو اور اہل بدن کی روش اختیار نہ کرو جو ایک نو کے نصوص کو جمع کر کے ان سے استدلال کرتے ہوئے اپنی بدعات جاری کرتے ہیں اور ان پر قائم ہو جاتے ہیں اور دنیا کو بذاتے پھرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسلک اور من ہے فلاں حدیث سے ثابت حالانکہ فلاں فلاں اور فلاں تمام حدیث کو جمع کر کے بات پوری ہوگی تو یہاں بھی یہی چیز ہے سہیلیت بہت بڑی ہے ویسا نہ ہو کہ شایدان تمہیں دھوکہ دے دے اس فضیلت کو اور اس کی وجوہ کو اور اس کے اسباب کو دیگر رسوس سے سمجھو تاکہ پوری بات آپ کے سامنے آ جائے اور وہ پوری بات آپ کی رہنمائی آپ کی ہدایت اور اس فضیلت کا سبب اور باعث ہو سکے جی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 جی یہ باب نمبر نو ہے باب ذہاب الصالحین زال کے فتح کے ساتھ اور زال کے کثرے کے ساتھ بھی درست ہے ذہاب الصالحین یہ مصدر ہے ذہاب یا ذہاب ذہابن و ذہابً معنی نیک لوگوں کا چلے جانا نیک لوگوں کا اٹھ جانا بقال الحاب المثر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے ان کو حدیث کی امامت حاصل تھی ویسے لغت کے بھی بہت بڑے امام تھے انہوں نے ذہاب کا ایک اور معنی بیان کیا ہے اور وہ ہے بارش ازاب المثر کہ الحاب بارش کے معنی میں بھی آتا ہے اگر یہ زال کے فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنی جانا چلے جانا یم یمز مضی گزر جانا چلے جانا اور اگر یہ زال کے کسرے کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہلکی بارش جب بارش برستی ہے تو اس کا آغاز ہلکے سے ہوتا ہے نرمی سے ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتی ہے تو شروع کی ہلکی بارش کو زہاب کہا جاتا ہے اور اس کو عرب نے اور شعراء نے بھی استعمال کیا ہے تو یہ لغت عرب کی ایک فصاحت سمجھ لیجیے کہ صرف ایک حرکت کی تبدیلی سے معنی بدل گیا زہاب کا معنی اور ہے اور ذہاب کا معنی اور ہے تو ایک حرکت کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو گیا یہ لغت عرب وسرت اور اس کے دامن کی ایک وسرت کی ایک علامت اور دلیل ہے باب کیا ہے نیک لوگوں کا چلے جانا مسئلہ یہ ہے کہ نیک لوگ جو دنیا میں موجود ہوتے ہیں جن سے دنیا آباد ہوتی ہے وہ ایک ایک کر کے رفتہ رستہ اٹھ جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور ان کے ختم ہونے کے بعد بد کماش بد فطرت اور فاصل و فاجر بلکہ مشرق اور کافر باقی بچ جائیں گے تو نیک لوگوں کا آہستہ آہستہ ختم ہو جانا نیک لوگوں کا آہستہ آہستہ چلے جانا گزر جانا اور دنیا کا ان کے وجود سے خالی ہو جانا اسے علامت قیامت کے طور پہ بھی بیان کیا گیا تو اس کا معنی ہم جب بھی کسی نیک بندے کی وفات کا سنیں تو ہمیں یک گناہ ایک خوف ہونا چاہیے کہ یہ قیامت کے قرن کی علامت نیک لوگوں کا اٹھ جانا اور نیک لوگوں کی یہاں عظمت اور فضیلت کا اظہار ہے جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ صالحین کی نیک لوگوں کی عدابت دشمنی بڑی ہولناک ہوتی جن کا وجود دنیا کے قائم ہونے کی علامت ہے اور اٹھ جانا قیامت کی علامت ہے تو ایسے لوگ محبت اور دوستی کے قابل ہیں کبھی آپ کے دلوں میں صالحین کی نفرت نہ ہو اور صالحین کی عدابت نہ ہو بلکہ وہ محبت کے قابل حدیث پڑھتے ہیں جو مرداس اسلم رضی الحنوں کی روایت سے ہے یاب و صالح الافلا الافلا یہ صال ہوں کی صفت بھی ہو سکتی ہے اور حال بھی ہو سکتا ہے لیکن حال جو کہ نکرا ہوتا ہے اس لیے اصل جملہ ہے یا وہ صالحون اولن فاولن علیم زائدہ ہوگا تاکہ اس کی تنقیر ثابت ہو جائے اگر اس کو حال بنائے تو الاََََ فاولن تو صالحون سے یہ حال واقع ہوگا کہ ایک ایک کر کے جو صالحین ہے یہ چلے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے اور ان کی وفات ہو جائے گی ایک ایک کر کے ایک گیا پھر دوسرا پھر تیسرا اس طرح رفتہ رفتہ صالحین جو ہیں وہ چلے جائیں گے پیچھے کون باقی بچے گا یب کا حفالت کا وفالت شریر ابھی تمر اور باقی بچیں گے حفالہ حفالہ کہتے ہیں ردی قسم کے لوگوں لوگ بیکار قسم کے لوگ جن کا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ وہ الٹا نقصان کا ذریعہ بننے والے ہوں تو نیک اور صالحین اٹھ جائیں گے اور پیچھے جو باقی لوگ بچیں گے وہ حفالہ ہوں گے ردی کا حفالہ تو شعری تمر جیسے جو یا کھجوروں کا ردی حصہ ہوتا ہے یعنی جو اور کھجوروں سے ردی چیزیں نکلتی ہیں اگر جو کو چھانا جائے تو جو صحیح ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور باقی جو ردی یا بیکار ان میں ذرات یا اجزاء ہوں تو باقی بچتے ہیں جو استعمال کے قابل نہیں ہوتے بلکہ ان کی لوگوں کو نہ طلب ہوتی ہے نہ رغبت ہوتی ہے اور ان کو پھینک دیا جاتا ہے اس طرح کھجوروں کا ردی حصہ اگر کھجوریں آپ توڑ کر لائیں ان کو کھائیں استعمال کریں تو پیچھے لام و کچھ کھجوریں بچ جاتی ہیں جو کھانے کے قابل نہیں ہوتی تو ان کو حفالت تو تمر کہتے ہیں ردی کھجوریں جیسے ردی جو ہوتے ہیں جو پھینکے جاتے ہیں ردی کھجوریں ہوتی ہیں جو گرا دی جاتی ہیں اس طرح صالحین کی موت کے بعد اور صالحین کی وفات کے بعد ایسے لوگ باقی بچیں گے جو بالکل ردی ہوں گے فضول قسم کے لوگ ہوں گے لا بالی ہم اللہ بالتن جن کی اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا جن کی اللہ تعالی کوئی پرواہ نہیں کرے گا تو یہ ہیں یہ حدیث پوری ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی پرواہ نہیں کرے گا لا یبالی یا بالا بالی مبالثن و مصدر ہے یہ مصدر ثانی باب مفال سے بالا و بالی مبالثن اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا یہ بالتن مصدر مزید کلام کی تاخیر کرتا ہے بالکل قطع کوئی پرواہ نہیں کرے گا ایسے ردی اور فضول قسم کے لوگ ہوں گے فصل جو اس حدیث کا مدعا ہے وہ ہے صالحین کی قدر اور ان سے محبت کرنا یہ ان کی عظمت اور فضیلت کی دلیل ہے کیونکہ صالحین کا چلا جانا یہ قیامت کی علامت ہوگا اب اس کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت یہ کہ ہمیشہ زمانے میں صالحین ہوتے ہیں اور وہ فوت بھی ہوتے ہیں تو ان کا فوت ہونا ایک نقصان ہے ان دنیا انہیں صالح بندے کے وجود سے خالی ہو دی جا رہی تو ان کا فوت ہونا یقیناً ایک نقصان ہے لیکن اصل جو صالحین کا جانا ہے یہ قرب قیامت ہوگا جب عیسی علیہ اسلام آئیں گے اور اس دنیا میں عدل قائم ہو جائے گا ایک ہی دین باقی بچے گا وہ دین اسلام ہے یہودیت بھی ختم ہو جائے گی عیسائیت بھی ختم ہو جائے گی اور اس خطۂ عرضی پر صرف دین اسلام باقی بچے گا ہر طرف اسلام ہوگا ہر طرف توحید ہوگی نویل اسلام کی سنت ہوگی اور شریعت مطالعہ کا نفاد ہوگا اور اس کے نتیجے میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی پھر یہ دنیا آگے بڑھے گی اور پھر ایک وقت آئے گا یہ صالحین آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوں گے نبی اسلام کی حدیث کے مطابق ایک ہوا چلے گی ایک حدیث میں ایک یمن سے چلے گی اور ایک حدیث میں شام سے چلے گی مگر یہ تعارض نہیں ہے تطوی یہ کہ دونوں مقامات سے چلے گی یمن سے بھی اور شام سے بھی اور وہ ہوا صرف سال تک پہنچے گی اور جس جس تک پہنچے گی رفتہ رفتہ پہنچے گی اس کی موت واضح ہو جائے گی حضان ندی اسلام کی حدیث ہے کوئی نیک بندہ اگر پہاڑ کی چوٹی پر کسی غار کے اندر ہو جہاں ہوا کا گزر نہیں ہوتا لیکن وہ ہوا وہاں بھی پہنچے گی اور بڑی ایک لفافت کے ساتھ اور بہت نرمی کے ساتھ ان کی موت واضح ہوگی کسی تکلیف کے بغیر تو پھر جو صالحین آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اور باقی اس زمین کے پشت پر وہ لوگ بچیں گے جو نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے فاسق اور فاجر اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر اور کفر کا ارتقاب کرنے والے وہ باقی بچیں گے اور وہ لوگ حفالہ یا حفالہ ہیں ردی اور فضول قسم کے لوگ جن کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور ایک حدیث میں کہ علیہم تقوم الفا انہی پر قیامت قائم ہوگی انہی پر قیامت قائم ہوگی اور جو قیامت کے وقوع کا ذکر ہے ان لوگوں پر وہ بھی مزید اس حدیث کی تعید بھی کر رہی ہے اور اس کے معنی کو نکھار رہی ہے کیونکہ ندی اسلام کے ارشاد کے نامی ہے کہ لاتقوسا ٹو الہ حفالت الناس کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر ردی اور فضول لوگوں پر اور ایک حدیث میں اللہ اللہ حفال فل الناس ربی لوگوں پر اور ایک حدیث میں لا يقال في الارض اللہ اللہ کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کے پش پر توحید باقی اللہ تعالیٰ کے نام لیوا موجود ہے اور توحید کا اقرار و اعتراف کرنے والے موجود ہیں چاہے وہ ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو اس وقت تو قیامت قائم نہیں ہوگی لیکن جب وہ بھی نہ رہے گا اور پیچھے شرک کرنے والے کفر کرنے والے اور معصیتوں کی دلدل میں پھنسے انسان باقی بچیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی ان ہی بات واضح ہوتی ہے کہ اصل اور عمدگی اور بقا توحید کے ساتھ اور ایک انسان کا وقار اور اس کی عزت اس کی عظمت و رفعت توحید کی سلامتی پر موقوف ہے اور قائم ہے اور اگر توحید نہ ہو تو انسان فضول اور بیکار محض ہے جس کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے والا ہے بالکل فضول قسم کا انسان انسان کی عظمت عقیدہ توحید کے ساتھ ہے اس کی فلاح اور کامیابی عقیدہ توحید کے ساتھ ہے جس انسان میں توحید نہیں ہے وہ انسان ردی اور فضول قسم کا انسان ہے اللہ تعالیٰ جس کوئی پرواہ نہ کرے گا اور ایسے ہی بد لوگوں پر قیامت قائم ہوگی ایک انتہائی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ آسمان زمین پہاڑ توڑ پھوڑ دیے جائیں گے زمینوں کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا سورج بے نور ہو جائے گا چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے حذف کا مظہر ہے کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ باقی بچے ہیں جو شرک اور کفر کرنے والے اور یہاں ایک حدیث مزید سمجھ میں آئے گی کہ جب ایسے لوگ باقی بچیں گے تو پھر حج کہاں ہوگا کون حج کرے گا وہ جو نبیر اسلام کی حدیث ہے اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس بیت اللہ کا حج موقوف نہ ہو جائے اور لوگ حج کرنا نہ چھوڑ دیں اور بعض لوگ اس کو آج کل کے حالات پر چشمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بالکل ایک ناکام کوشش ہے کیونکہ آج بھی الحمدللہ ہر جگہ حج کی تڑپ والے لوگ موجود ہیں دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں مسلمان آباد ہوں ان سے ان کی خواہش پوچھیں تو حج بیت اللہ کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی خواہش ہوگی تو آج کے حالات میں یہ حدیث کیسے منطبق ہوگی اس حدیث کا تعلق قرب قیامت سے ہے جب صالحین ختم ہو جائیں گے اور زمین میں یہ فاسق کو فادر بچیں گے شرپ اور کفر کرنے والے بچیں گے تو ان کو حج کی توفیق کہاں ملے گی حج بھی نہ ہوگا اور پھر قیامت قائم ہوگی حج موقوف ہو جائے گا پھر قیامت قائم ہوگی یہ حدیث قطع آج کے دور پر منتخب نہیں ہوتی بل اس کا تعلق قرب قیامت سے ہے تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہ ان پر قیامت قائم ہو جائے گی ان کے ہی بد لوگوں پر تو اس کا معنی یہ ہے کہ صالحین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور ہماری بھی محبت کے مستحق ہیں کہ ان سے اچھا تعلق جوڑا جائے اور خود بھی صالحین میں سے ہونے کی کوشش کریں اور اس کا راستہ یہی ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع ہو صالحین کون لوگ ہوتے ہیں اور ایک صالح انسان کی تعریف کیا ہے صالحین وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے ہوں ایک بندہ اس وقت تک صالح نہیں بن سکتا جب تک وہ قرآن و حدیث کا پیروکار نہ ہو جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا نہ ہو اسی سے عامر ہیں نیک عمل کرنا نیک عمل کیا ہے نیک عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہو نبی رسلام کی اتباع پر ہو اور جو کام رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو وہ نیک اور صالح ہو ہی نہیں سکتا عمل صالح وہ ہے جو نبی رسلام کے طریقے اور آپ کی سنت مبارکہ اور سنت مطالعہ کے مطابق ہو تو اس سے صالحین کون ہوں گے جو خالص اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کرنے والے اور خالص محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے اور ایک شخص اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہا چاہے وہ دوسری طرف بے حاشہ نیکیاں اختیار کرنے والا ہو اس پر صالحین کا اطلاع نہیں ہو سکتا اس کے عمل کو عمل صالح نہیں کہا جا سکتا مثلاً ایک شخص نماز پڑھتا ہے یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے مگر یہ نماز نیکی کب ہوگی عملِ صالح کب بنے گی جب یہ نماز مطابق ہو محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اگر وہ نماز اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے تو عملِ صالح نہیں ہیں اور نہ ایسے نمازی کو صالحین میں شمار کیا جائے گا عمل صالح وہ ہے جو اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق ہو اور صالح انسان وہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرنے والا اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا پیروکار ہو تو فرمایا کہ وہ صالح اول فلا کہ صالحین چلے جائیں گے ایک ایک کر کے یب کا کا اور پیچھے ردی اور بقار قسم کے لوگ باقی بچیں گے جیسے جو اور کھجوروں کا ردی حصہ ہوتا ہے جن کو ٹھینک دیا جاتا ہے لا عم اللہ ابال اللہ تعالیٰ ان کی قطائم پرواہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا خیال رکھتا ہے اپنے دوستوں کی حفاظت کرتا ہے لیکن جو ردی قسم کے لوگ ہوں اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہ ہوگی جس کھڈے میں چاہے گرے مرے اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہ ہوگی تو اس حدیث کا لازمی درس اپنے آپ کو صالح بنانا اور صالحین سے محبت کرنا جی وقول رحمه الله باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة قال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرني أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيث عبد الدينار والدرهم والخطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى باب مایوتوقع من فتنة دل المال اس باب کو قائم کرنے کا مقصد فتنہ مال سے بچاؤ اختیار کرنا مال کو فتنہ قرار دینا اور فتنہ قرار دے کے اس سے بچنا اس کی دو ایسی ہیں ایک مال تو بندے کے لیے غفلت کا سامان پیدا کرے یہ بندہ دنیا میں کھو جائے اور مال کی محبت اس کے دل میں رج بس جائے ہر وقت دنیا دنیا کرنا اس کا شعر بن جائے اور مال کی طلب میں وہ ایک دیوانہ سا ہو جائے ہر وقت ایک ہی فکر اور پسینے بہار ہے اور دین کی طرف کوئی توجہ اور اتفاق نہ ہو تو ایسے بندے کے لیے مال فتنا ہے کیونکہ یہ دین سے غافل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایو اللہ دین آ منو یا ایو الحلدین آ منو لات الحم لات الحکم اموال حکم ولا اولاد حکم ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد غافل نہ کر دے تمہارا مال غافل کرنے کا ایک ایک سامان ہے بہت بڑا اسرا اولاد بھی غافل کر سکتی ہے تو مال و اولاد اس معنیٰ میں فتنا ہو سکتے ہیں اس معنیٰ میں فتنا ہو سکتے ہیں تو یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے دین سے غافل نہ کر دے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فتن ب فطنت امت المال یہ صحیح ابن حبان وغیرہ کی حدیث ہے ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے مال کو فتنہ کہا گیا تو شریعت نے ایک تنبیح کر دی اور بطور تمبیر کے یہ بات بیان کر دی کہ مال فتنہ ہو سکتا ہے اس لیے مال کماؤ تو ہمیشہ اپنی نظروں کو بڑا ایک گہرائی سے دیکھنے کا عادی بناؤ کہ کہیں یہ مال میرے لیے فتنہ تو نہیں بن جائے گا اور دل میں کہیں مال کی محبت تو پیوست نہیں ہو گئی ہاں اگر ایک انسان مال کماتا ہے اور مال کی حرس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے غروب اور مساکین پر خرچ کرتا ہے اور دیگر جو دین کے مصارف اور مداث ہیں انہیں کبھی فراموش نہیں کرتا تو ایسے بندے کے یہ مال جو ہے وہ نعمت ہے اس نبیل اسلام کے حدیث موجود ہے کہ نعم المال الصالح سال الصالح ہے اچھا اور پاکیزہ مال بہت ہی عمدہ ہے جو ایک نیک بندے کے ہاتھ میں ہو انسان نیک ہو صالح ہو اور دنیا کی محبت کا بت اس کے اندر نہ سمایا ہو اور مال کو خرچ کرنے کی اس میں ایک رغبت اور طلب بھی ہو تو فرمایا کہ ایسے نیک انسان کے پاس جو پاکیزہ مال ہوتا ہے بہت ہی عمدہ اور بہت بہترین ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا مال اچھے انسان کے پاس یقیناً ایک بڑی نعمت ہے کہ وہ انسان اس مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے گا مساکین پر خرچ کرے گا اور جو بھی دین پر آزمائشیں آتی ہیں ان کے خلاف اپنا مال لے کے ڈٹ جائے گا اور بے تحاشا خرچ کرے گا تو اس کا بھار اس کے لیے بڑی فضیلت اور نفرت درجات کا باعث ہوگا کیونکہ یہ بہت بھی ایک خوبصورت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی صورہ منافق کا جو آخری حصہ ہے وہ انفقو میں مرزکنا کم منقبل این یا عطیہ احدہ موت فیقول حبی لرتا علاج مسلم الدریب فاسبہ خواب ہے ایک بندہ کیا کہے گا دوبارہ لوٹنے کی خواہش کرے گا کیوں کیا کرنے کے لیے کہ دوبارہ بھیج دے کیوں بھیج دے کہ میں جا کر تیری ران میں سبقہ دوں مال خرچ کروں مانا وہ دیکھے گا محسوس کرے گا کہ اللہ کے میں مال خرچ کرنے کا بڑا حضر ہے تو وہ خواہش کرے گا دوبارہ اگر مجھے بھیج دیا جائے ایک موقع دے دیا جائے تو میں جا کر اللہ کی رام میں بے تحاشہ مال خرچ کروں گا اور صدقات کے ڈھیر لگا دوں گا اس کا مانا یہ بہت بڑی نیکی ہے تو پاکیزہ مال اگر پاکیزہ ہاتھوں میں ہو بہت بڑی نعمت ہے اور مال اگر لال چی اور حریف قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو فتنہ ہی فتنا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر کے ایک طرف ہمیں درس دیا اور مال کے تعلق سے تبدیل بھی دی اور ڈرایا بھی کہ مال کی کثرت جو ہے وہ فتنہ ہو سکتی ہے اللہ حاقم القاثر حتیٰ ظر تم المقاور کہ تمہیں کثرت مال کثرت مال کی طلب نے دین سے غافل کر دیا تمہیں دین کی ہوش نہ رہی حتی تک اپنی زندگی سے بھی غافل ہو گئے اور ایک وقت آیا کہ اچانک موت آ گئی اور تم خبر میں پہنچ گئے تو کہاں گیا وہ مال اس مال کا تم نے حساب دینا ہے اور وہ, وہ رساب بانٹیں گے آپس میں اس لیے بہت ہی ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ مال فتنہ ہو سکتا ہے تو اپنے مال کے تعلق سے ہر انسان کو ہر وقت سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ اس مال کو اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے طلب کا ذریعہ بنا دوں اور فتنہ نہ بننے دوں اور نبی السلام نے جو حدیث بیان کی جو امام بخاری لائے ہیں جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائس عد الدینار بدرہم بل قطیفہ ان عورت یا وَإِلَّمْ يُرْتَ لم یو لم یا ردوا تائسا کمانا ہلاک ہو جائے تائسا مانا ہلاک کا یہ بدوا فرما رسود اللہ ندی اللہ رام نے بہت کم بدوا دی ہے مگر یہاں بدوا فرما رہے ہلاک ہو جائے ابد الدینار دینار کا پجاری درہم اور درہم کا پجاری دینار سونے کا سکہ ہے اور درہم چاندی کا سکہ ہے یا آپ یوں ترجمہ کر لیں روپے پیسے کا پجاری ہلاک ہو جائے یہ نبی رنگ بد دعا دی ہے بس اور کپڑوں کا اور چادروں کا پجاری ہلاک ہو جائے قطیفہ ریشمی چادر کو کہتے ہیں اور خمیصہ وہ ایک مربع چادر جس کا سیاہ رنگ ہوتا تھا اور رنگ بھی منغول ہیں تو قید یہ چادریں اوڑھنا پہننا اور اچھے لباس ایک تما انسان کے اندر ہو اسی کے بارے میں سوچتا رہے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے جو روپے پیسے کا پجاری ہے اور چادروں کا اور کپڑے لتے کا پجاری ہے وہ ہلاک ہو جائے اس کا کردار کیا ہے ان اور یا راضیہ وہی لمبی عورتہ لمبی اسے کچھ دیا جائے تو راضی رہتا ہے اور نہ دیا جائے ناراض ہو جاتا ہے یعنی جس کی محبت اور دشمنی اور عدابت مال پر ہے مال کی بنیاد اور مال کی اساس حالانکہ دین اسلام میں جو محبت کی مرکزیت ہے وہ اللہ کی رضا کو حاصل ہے للہیت کو حاصل ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من حبا فی اللہ واص اللہ و منا اللہ فخر فقد المان تو یہ محبت و نفرت کی بنیاد ہے لیکن یہ بندہ جو ہے اس قدر مال کی محبت کا اثیر بن چکا ہے کہ اس کی محبت و نفرت جو ہے وہ مال کی بنیاد پر ہے کچھ دیا جائے تو خوش ہے اور نہ دیں تو آپ سے ناراض ہو جائے گا اور تعلقات کشیدہ کر لے گا تو ایسا بندہ اس بربادی کی بد دعا کا مستحق ہے نبی اسلام کی حدیث مزید ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اپنے کردار کے تعین کی دعوت دیتی ہے کہ مال کے تعلق سے ہمارے دل میں کیا بنیادیں ہونی چاہیے اور مال کے تعلق سے ہماری سوچ کا محور کیا ہو کہ یہ مال اور یہ و دینار جو ہیں اگر حاصل ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کیا جائے اور حرص نہ ہو لالچ نہ ہو اور صرف اس دل میں مال کی رغبت اور محبت نہ بھر, نہ بھر جائے بلکہ تمام وہ حدود جو مال کے تعلق سے انسان کی فضیلت اور اس کی عظمت کو اجاگر کرنے والی ہیں ان حدود کا خیال رکھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا رزق کے حلال پر اکتفا کرنا مساکین القربا پر خرچ کرنا دین کی خاطر خرچ کرنا علم کی ترویج میں خرچ کرنا یہ سارے راستے موجود ہیں مال کے تعلق سے ایک برتری اور عظمت کا راستہ حاصل کرنے کے لیے تو اس معنی میں مال کو فتنہ قرار دیا گیا کہ ایک انسان کے دل میں خالی مال کی محبت بھر جائے اور وہ مال ہی مال کرتا رہے دنیا ہی دنیا کرتا رہے تو نبی رسدان نے بدوا کی اب اس بدوا کو سامنے رکھو ہر بندہ اپنے دل میں جھانکے کہ میرے دل میں مال کے تعلق سے کیا سوچ ہے اور کیا رغبت ہے مال کے تعلق سے اگر یہ دل مال کا حریص ہے اور مال کے حص میں جھگڑا ہوا ہے تو پھر وہ بندہ اللہ کے کی نبی کی اس بدعا کا مستحق ہے اور بڑی یہ ایک خطرناک بد دعا ہے کہ ایسے بندے کے لیے بربادی اور ہلاکت کی آپ نے دعا بدعا کی بلکہ ایک حدیث میں کچھ الفاظ زائد ہیں کہ شی کا ونتا کہ ایسا بندہ برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے ویداشی کا فلاً تاقاش اور اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اس کانٹے کو نکالنے والا کوئی نہ ملے بلکہ وہ کانٹا اندر ہی پڑا رہے اور اس کی تکلیف میں مسلسل تڑپتا رہے حتیٰ کہ وہ زخم ناسور بن جائے زہر سے بھر جائے اور ایک وقت آئے کہ وہ تڑپ تڑپ کر اسی تکلیف سے ہلاک ہو جائے تو بڑی یہ خطرناک بد دعا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو سوچے اپنے کردار کا جائزہ لے اور مال کے تعلق سے جو اس کے دل میں ایک حرس ہو یا خواہش ہو یا جو رحمت ہو اس کو پرکھ پرکھے اور چیک کرے کہیں کہ ایسا تو نہیں معاملہ کہ میں نبی السلام کی بدعا کر مستحق قرار پاؤں اور نفیر اعظم ہلاکت اور بربادی کو اپنے سینے سے لگا لوں تو اس کے اس پھر یہی ہے اس باب کا اور اس عزیز کا کہ ہم بجائے اس کے کہ روپے پیسے اور درہم ہم و دینار کے پجاری بنیں بلکہ ہم صحیح معنی میں دین کے رموز کو سمجھیں اللہ رس کے رسول کی اطاعت کا راستہ اپنائیں نیکی اور تقویٰ کی راہ پر چلیں اور مال کے تعلق سے جو ہماری سوچ کا بیبر ہو یہ مال ایک تو حلال کی اثاث پر ہو دوسرا اس کو خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں غربا اور مساکین کے لیے اور دین کے مصارف میں اور قطن یہ دل مال کی محبت کا اصیر نہ ہو جائے ورنہ بربادی اور تباہی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں اسی پر امتفا کرتے ہیں آج اس بار کچھ ادیث باقی ہیں انشاءاللہ وہ کل پڑھ لی جائیں گی نزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ